بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارضا جعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم یعدلون ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی پھر بھی اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں هو اللذی خلقكم من طین ثم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 تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے امت من من إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استحجہ کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا ألم مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا من بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جمع دیئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے اور ان پر آسمان سے لگاتار مح برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کی نیچے بہ رہی تھیں پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ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 اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا قبل قبل كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں سو جو لوگ ان میں سے تمخور کیا کرتے تھے ان کو تمستر کی سزا نے آ کہو کہ اے منکرین رسالت ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا قل لمان پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے فرسم وی پون اول من اسلم وال من المشرقی کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں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 یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے میں جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے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 وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے الہد تہید وُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ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 شرم جمیا تمین الوین تم تجرم اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا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 میں دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ ہی اس کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا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 إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 تو کہیں گے کیوں نہیں پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ اور خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا پوری میں جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے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 ذ نَق لَ إ النب لا يَح زُ كََّ يقولودونَفَإمهُم لاكَذّبونك وَلَ الن الظادِمَ ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تقسیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں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 أن تبتغي فَقَ فِي الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا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 به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما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 ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں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 أقول لكم عندي خزائن الله وَلَا کم دیو البل کم ان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 وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ من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 كَتَبَ رَبُّكُم عَلانًا إِذَا جَاءَ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَادٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تاب من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 اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہو ما میروک میں اندی مت گرون بھی لیا کل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 119. فلتعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم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 اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا کی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے وَهُوَ الَّذِي 118. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 119. ثم يبعثكم فيه ليقضى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 الَّذِي يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هذه لنكون کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے آجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں قل اللہ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 کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا عرب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 تاکہ وہ بھی پرہزگار ہوں تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ وز يرْجِى أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْكُم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 اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے امال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر چیز ضرور زمین پر ہے بطا اور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اپنے آمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے لیے پینے کو کھالتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے ن ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له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 اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات ہوگی وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور وہی دانا اور خبردار ہے وَإِذْ قَالَ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 فَإِذَا مَا رَأَى الشَّمْسَ بَاضِغَةً قَالَهَا رَبِّي ذَا ذَا أَكْبَر فَإِذَا مَا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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَفْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كنتم بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی صنعت نازل نہیں کی اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا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 ہین قو امیریتی اور ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی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 اسمو اور اسماعیل اور السا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی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 قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء يَعْنُونَهُ قَرَاطِسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا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 اوہیا علیہ کل سی رسل الله و وحيطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق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 ثُمَّ قَوْلْنَا لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَاعَةَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَاعَةَكُمْ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 اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے ان اللہ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 لالی وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو مجھے آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذریعہ شمار بنایا ہے یہ اللہ کے کی مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے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 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَطِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا فَتَرَكِبَوْمِ نَقْ لِمِطَلَجَاتٍ وَانُ ذَنةُ وَجَناتٍ مِن أَذ وَجَن النَّاتٍ مِن أَ 119. وغير متشابه 110. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه 111. إن في ذلكم لآيات لقوم اور وہی تو ہے جو آسمان سے مے برساتا ہے پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی روہیدگی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سبز سبز کمپنے نکالتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر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 تم وَاتِ وَأَوضِئ يَقُ لَهُ وَلَذُ وَرَ تَقُ لَهُ صَاحِبَةُ وَخَلَ قَنْقُ شيءَ وَخَلَ قَنْقُ شيءَ وَغُووَ بِكُ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 رشرقی اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کر لو شا ہوں میں شرک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 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَزْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ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 کہ وہ کیا, کیا, کیا کرتے تھے سم وی جم تین گلین مل دم یو شیو پ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 اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَذَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كل ملتا مل مل شی امین میں کنولی امین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 يعلمون منزل من ربك بالحق فلا تكونن من کہو کیا کہ میں اللہ کے سوا اور منصب تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو, کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں ہیں اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں ان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 كَثِيرًا بِغَيْرِ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام چہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے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 ان کے لیے ان کے امال کے سلحے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ڈار ہے مینل کو 129. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء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 دَرَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا شہید نوسی نو مل دن شہیدوں والا پوسی اے جنوں اور انسانوں کی جماعت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 کم شیتی قوم قریب اور تمہارا پروردگار بے پروا اور صاحب رحمت ہے اگر چاہے تو اے بندوں تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے انما وما کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے قُلْ يَا قَوْمِ امْنَعُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَقُولُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّابِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ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 کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے اجال اور دلی بال سورک فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُونَ اور یہ لوگ اللہ ہی کی کی ہوئی چیزوں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 یہ کیسا برا انصاف ہے سو نئیم دین ہوں سانو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 کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ کون اگی انام اور تنگ منشی زام گیم وی متر گن مت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 میں تین جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بےسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ بے شب گمراہ اور ہدایت یافتہ نہیں ہے شنتی کلو لام ثاني فاکله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا موت کو اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی پس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا سریح دشمن ہے بَنِيْنَ وَمِنَ الْمَعْذُفْنَي قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرٌّ وَمَا أُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن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 اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ اختراع کرے تاکہ عزراہ بیدانشی لوگوں کو گمراہ کرے کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا المیہ محرو م <سلام> أو دما مسخوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسخوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق الأهل لغير الله به فمن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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَاءُ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَجْلِهَا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 اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے نہیں تلے گا يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَئِن شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَّمًا مِّن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ د کمیون تمل تو لوگ شرک کرتے ہیں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 الح د کہ دو کی اللہ ہی کی حجت غالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا الحمد کم الدین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 کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں قلت عالو 119. ورحبكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا 110. وبالوالدين إحسانا 111. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وَلَن تَنقُرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَن تَنُتُوا النَّسْكَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقْظُونَ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 وأوفوا الكيل والميزان في القسط لا نكلف نفسا إلا أسعدا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم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 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزلناهُ مباركٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ <تُرحَمُون> اے کفر کرنے والو یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے برکت والی تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے اون ان ضلع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 من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا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 ہم بھی انتظار کرتے ہیں اندی نو شيء نو شی علمی گی تم میو بِمَا او مو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 جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے ان رب العالمين یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے لا شریک له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 ان الا عليه ولا تنذر واذ رسول اذرا اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلُقَاءَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رب